اور کوئی سا پوچھیے تو عدت کے دوران جو عورت جو معاملات کرتی ہے اس کے بارے میں یعنی عدت کے دوران کیا کیا چیزیں جائز ہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے دیکھیے عدت دو قسم کی ہے ایک تو ہے تلاق کی ایک ہے وفات کی طلاق کی عدت جو ہے وہ عموماً نبے دن کہی جاتی ہے تین مہینے اور موت کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے چاہے چاند انتیسواں ہو یا تیسرا یہ عدت یہ مشہور ہے اور عوام میں یہی ہے اب دیکھیے کہ ہر کتاب میں صرف اتنا لکھ دیا جائے کہ نوے دن کی عدت ہے شوہر کا انتقال ہو چار مہینے دس دن اب ظاہر اس کتاب میں پورا سیاق و سباق تو نہیں آئے گا عدت کے مسئلے پر اگر آپ چھان پھٹک کریں تو آپ کو ایک ہزار صفاد بھی کم پڑ جائیں صرف عدت میں اس کے کئی پہلو ہیں جب سا مفتی کے پاس جب جیسا مسئلہ آئے اس اعتبار سے وہ اس کا جواب دے گا مثال کے طور پر نوے دن گزر گئے اور 90 دن گزرنے پر اسے حیض نہیں آیا یا دو تو حیض آئے تیسرا حیض نہیں آیا تو جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تیسرا حیض نہ آ جائے اور اس میں پھر ایک مرتبہ مسئلہ اس میں تحقیق کی اب کسی خاتون کا حیض عوارز نسوانی کی وجہ سے بند ہو جائے پانچ سال بھی گزر سکتے ہیں اس کو آئسہ کہتے ہیں اب آئسہ کتنے دن میں ہوگی بعضوں نے اس کی عمر پینتیس سال لکھی بعضوں نے چالیس بلکہ بعضوں نے پچپن سال بھی لکھی تو جب تک تین ایام نہ آ جائیں اس وقت تک وہ عدت سے بہار نہیں ہوگی ہائی کورٹ کے ایک رولنگ ایک وکیل صاحب نے مجھے لا کر دکھائی اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ طلاق کے پینتالیس دن کے بعد عدت ختم ہو جائے گی اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور پندرہ پندرہ دن کے بعد اسے حیض آ جائے تو اب اس کے پندرہ پندرہ دن میں اگر حیض آ جائے تو اس کی تقریباً پینتالیس بن بنتی ہے تو ہائی کورٹ کے ایک ایسی رولنگ بھی موجود ہے یہاں کہ اگر پینتالیس دن میں تین حیض آ جائیں تو عورت جو ہے اس کی عدت ختم ہو جائے حاملہ عورت جو ہے جب تک بچے کی ولادت نہ ہو وہ عدت میں ہے بلکہ ایسا بھی ہے فرض کیجیے اس کے شخص کا شوہر کا صبح انتقال ہوا رات میں بچے کی ولادت ہو گئی عدت ختم ہو گئی تو عدت کا اصل معنی اس کا پیٹ کا خالی ہونا معلوم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس میں لفظ آئسہ جو ہے نا یہ بہت کٹھن ہے اور اس پر فخا کے مختلف آ ہیں جو اس وقت میں اس کو نہیں معروف یہ ہے کہ تین مہینے جس کو 90 دن کے ہم احتیاطا اور موت کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن اب اس میں خرافات جو لوگوں میں جمع ہوئی پتہ نے کن احمقوں نے یہ مسئلہ گھڑا شوہر کا انتقال ہو تو عورت جو ہے اس کی بیوہ وہ چالیس قدم اگر میت کے ساتھ چلے تو عدت ہو گئی پانی کون سی کتاب میں نکلا ہے کون سی لال کتاب میں یہ مسئلہ ہے, کہ شوہر کے ساتھ جنازے میں اگر وہ چالیس قدم چلے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے وغیرہ یہ سب بالکل بےکار اور عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے گی طلاق کی عدت ہے تو اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ شوہر کے دستر سے وہ الگ ہو کہیں الگ کمرے میں ہو تو عدت شوہر کے یہاں گزارے اور موت کی عدت بھی شوہر کے یہاں گزارے اگر کوئی عورت اپنی عزت اور ناموز کو محفوظ نہیں سمجھتی پھر کہیں اس کو منتقل کر دیا جائے اور اس دوران ہمارے یہاں عموماً کوئی آدمی اس سے نہیں ملتا ارے بھائی وہ عدت میں ہے وہ اپنے جو عیز اقربا جن سے پردہ کیا نام ہے نہیں کریں ان سے وہ مل سکتی جیسے اپنے بھائی سے اپنے مامو سے اپنے چچا سے وغیرہ ان سے تو وہ مل سکتی ہو ہمارے یہاں کہ کوئی بھی اس سے نہیں ملے گا ایسا نہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عدت میں پردے کے مسائل وہی ہیں جو غیر عدت کے لوگ سمجھ شاید عدت کے مسائل الگ ہیں چاہے جہاں چاہے گھومتی رہے عدت اگر نہ ہو عدت کے مسائل پردے کے وہ بھی اسی طرح ہیں جو غیر عدت کے مسائل ہے جو محرم ہیں وہ اس سے مل سکتے ہیں थीक? اور اپنی ضرورت اگر ہو وہ فرض کیجیے الگ کھانے پینے کو بھوکوں مر رہی ہو کوئی سودا لانے والا نہیں بھوکی ہے ایسی صورت میں اتنا نکلے کہ سودا سلب لے کر اپنے گھر واپس آ جائے ورنہ اگر یہ سہولت اس کو موجود ہو تو گھر سے نہ نکلے گھر سے نہ نکلنے کا مفت لوگ یہ سمجھے کہ سہن میں بھی نہیں آ سک, آنگن بھی نہیں آئی گی ایک ہی کمرے بند رہے گی یہ بھی بالکل غلط ہے اس سے پریز کرنا چاہیے اور یہ جو روایت نکل گئی چالیس قدم والی نہ, یہ بالکل لگو ہے اس سے لوگوں کو پریز کرنا چاہیے اور کوئی صاحب جی ہا صاحب جلی,